اور اس سے بڑھ کر ظلم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھ ہے یا کہے مجھے وہی ہوئی اور اسے کچھ وہی نہ ہوئی اور جو کہ ابھی میں آتارتن ہوں عیسا جیسا اللہ نے آتارا اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظلم موت کی سختیوں میں ہین اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنجان آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے